مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کے معنی جو میں نے سمجھے ہیں اس کے معنی پردے کے ہیں تو کیا اس کی آواز بھی پردہ ہے یعنی کسی مجھے یہ بتایا کہ عورت کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں میں نہیں پڑھنی چاہیے تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر جیسے ہم یہاں پالٹو کو بیٹھے ہیں اور کوئی ہماری بہن جو ہے وہ اگر آپ سے سوال پوچھتی ہے تو وہ ہمارے کانوں میں اگر پڑے گی تو کیا وہ ہماری بہن جو کیا کیا گنازہ رہوں گی یہی طرح جو ہے وہ اگر کسی اپنے پیر صاحب سے یا اپنے کسی برب سے کچھ بات کرتی ہیں کچھ سوال کرتی ہیں یا کچھ معلومات کرتی ہیں تو اس بارے میں کیا حکومت جزاک اللہ خیر جی حسان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں علماء نے لکھا تو ہے کچھ لیکن میں نے تو پہلے بھی کئی مت کیا کہ اس دور میں عورت کی اگر آواز کو پردہ قرار دیں اور صرف وہ دینی احکام کے لیے ہی یقیناً پردہ قرار دیں گے اب عورت بازار میں جاتی ہے وہاں سے اشیاء خریدتی ہے اور یہ یعنی عورتوں کے بے شمار مسائل ہیں تو وہ ہر جگہ تو اس کے لیے وہ ضروری ہے بولنا تو دینی پروگرام میں کہیں کہ آپ نہیں بول سکتی تو عورت کا اگر آواز بھی پردہ ہوتی تو میرے خیال میں بہت ساری احادیث ہم تک نہ پہنچتی بہت ساری صحابیات سے حادیث ہیں سید عائشہ بیکار ربی اللہ تعالیٰ سے کمگیش جیسا مشہور ہے کہ تیسرا صدیم کا جو ہے وہ یعنی ہمیں ملا ہے تو نہ سیدھا شہدی کا روایت کرتی ہیں نہ ہی دیگر صحابیات یابیات یا روایت کرتی ہیں تو یقیناً ان سے جو ہے وہ سنا گیا ہے تو یقیناً پھر وہ یعنی ان کی آواز اگر سنی گئی تو آگے پچائی گئی ہے نا اس لیے آواز جو ہے وہ تو پردہ نہیں ہاں ایسی آواز کہ جو یعنی اللہ معاف کرے کہ جس میں کچھ ایسے کچھ یعنی جس طریقے سے اللہ جلد القین نے قرآن میں فرمایا کہ اس طریقے سے کلام کرو کہ لوگوں جنوں کے دلوں میں بیماری ہے ان میں کچھ تما پیدا نہ ہو یعنی ایسا پیار سے محبت سے بات نہ کرنی چاہیے یا ایسے لب و لہجے میں بات نہ کرنی چاہیے کہ وہ لب و لہجہ جو ہے وہ کسی آ, آدمی کو آ, یعنی آ, بے حیائی پر بڑکائے تو مطلق ناشی پڑنی تلاوت کرنی آیا بات کرنی شری مسائل پوچھنے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے